تفسیر سور فاتحہ اصل عبارت تقریر حضرت اقدس امام المجاہدین مجدد عاصری حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تحریر حضرت اقدس مولانا عبد الحائی نبر اللہ مرکد حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں شائع ہونے والی اصل تحریر سورہ فاتحہ اس صورت میں اللہ نے دعا کی طرح بتلائی اور اللہ کے بتلائے برابر کسی کا بتلایا نہیں ہوتا اس واسطے یہ صورت بڑی بزرگی رکھتی ہے اور دعا میں دستور یوں ہے ہر کوئی جانے ہے کہ باوجود کے سب آدمی محتاج بے مقدور ہیں پر سوال کرنے میں جو آدمی سخی کریم باہمت اور بامقدور ہوتا ہے اسی سے مانگتے ہیں جتنا تفاوت آدمیوں میں اوساف سے ہوتا ہے اتنا ہی سوال کرنے میں فرق پڑتا ہے جس میں سخاوت نہ ہو اس سے نہیں مانگتے اور جو سخاوت ہو پر ترش روئی بھی ہو تو اس سے بھی مانگنے میں پرہیز کرتے ہیں اور جو ترش روبی نہ ہو بہت خلق ہو پر دینے کے پیچھے اتروائے جتلاوے منت رکھے اس سے بھی مانگنا اچھے آدمیوں کو سخت بھاری لگتا ہے اور جو بے مقدور ہو تو اس سے مانگنا ہی نہیں ہو سکتا اور جتنے یہ اوساف کمال پر ہوں اتنا مانگنا اس سے خوب ہوتا ہے یہاں تک کہ مانگنا عزت ہو جاتا ہے اور سوال کرنے میں آدمی اول وہ صفتیں اور خوبیاں بیان کرتا ہے کہ جس سے سوال رد نہ ہو اور ایسا کہتا ہے کہ جس سے سوال کرے وہ بھی مان لے اور اقرار کرے کہ ہاں میں ایسا ہی ہوں اور تیرا کہنا سچ ہے تو بھی دل کے اعتقاد سے کہتا ہے جب یہ سب ہو کر سوال ہوتا ہے تو ہرگز وہ سوال رد نہیں ہوتا بلکہ سوال کرنا واجب اور ضرور ہو جاتا ہے ایسے سخی کریم سے اور اس سے ملنا بھی ایسا یقین ہوتا ہے جیسا اپنے ہاتھ میں لے لیا جب آدمی کا حوال معلوم کر لے کہ آدمیوں میں ایسا ہو پھر اللہ کی ذات پاک کو کہ جس کی تمصیل نہیں ہو سکتی سمجھے اور مالک خالق اور مخلوق کا فرق بوجھے کہ جب بندہ مخلوق ایسا ہو تو وہ مالک خالق کس درجے میں ان خوبیوں کے ہے ان خوبیوں کو سچے دل سے سمجھ کر کہے ایسا کہ ادھر سے جواب پاوے سچ یوں ہی ہے اور تیرا کہنا سچا ٹھیک ہے پھر اس کے پیچھے سوال ضروری ہے اور اس کا رد نہیں ہوتا لا لابدہی قبول ہوتا ہے اس طرح کہ اللہ تعالی نے ہر کمال اس سورے میں اپنے بندو کو تعلیم فرمایا تو کہہ حضور دل سے سمجھ کر ایسا کہیں کہ جواب پاؤں اور سوال کریں اور ایسی صفتیں اللہ کی بیان کریں کہ دل میں تہ نشین ہو جائے کہ ایسے اوصاف والے کی درگاہ میں ہرگز سوال رد نہیں ہوتا ان وصفوں میں پہلے الحمدللہ ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام خوبیاں اسی کی ہیں غیر کی نہیں فی الحقیقت وہی ہے خوبیوں والا اس میں سب خوبیاں آ گئیں پھر اس کے پیچھے کئی خاص وصفوں کو بیان کیا ہے کہ جن سے بندے کے دل میں حضوری اور بڑی محبت بہت چمک جاوے اور سوال کی تمہید جیسی چاہے ویسی ہی دل میں مضبوط ہو یہ اس کو ہے جو سمجھ کر کہے اور جو غفلت کرے وہ اس نعمت سے رہ جاوے حاصل اتنا ہے کہ سوال مانگنا ایسا ہو کہ ضرور قبول ہو جاوے خوبیوں کے بیان کرنے سے اور مالک کے اقرار سے کہ ہاں ایسا ہی ہوں جیسا تو کہتا ہے کیا بڑا اس کا کرم ہے کہ اس نے آپ ہی بندوں کو سکھلایا کہ کہیں الحمدللہ سب حمد اللہ ہی کو ہے حمد کہتے ہیں نیکی اور تعریف خوب کرنے کو مسلمان آدمی جب اس کو کہیں تب چاہیے کہ اس کو تحقیق اسی طور پر سمجھ لیں اور اللہ کے سامنے اس مضمون کو کہ جسے منہا سے مجمل کہا ہے مفصل سمجھیں اور دل میں یقین لا کر اللہ کے حضور اس مفصل کو اپنے اعتقاد موجب اس بات پہنچاویں اور اس بات کرنے کی طرح طریقہ دل میں یہ ہے کہ جس کی تعریف کو خیال کرے سمجھے کہ اللہ ہی کی فی الحقیقت یہ تعریف ہے مثال اس کی جیسا کسی خوبصورت کو جو بڑے درجے کا خوبصورت ہو دیکھے اور اس کے حسن کی تعریف کرے تو غور کرے کہ اس کی تعریف جو میں کرتا ہوں اس کا حسن اس کے قابو کا نہیں اور اس سے اپنا حسن آپ نہیں کر لیا یہ اللہ نے اپنے کرم سے بنایا وہ اس کا خالق ہے فی الواقع حسن کا مالک وہی وہ ہے اور تعریف اسی کی چاہیے اس آدمی کی تعریف کرنی ایک طرح کی غفلت ہے ہر چند درست ہے اور اسی طور پر حسن کی تعریف کسی چیز پر ہوئے ثقاوت پر یا سجاعت پر سب میں یہی بات سمجھے کہ اللہ ہی کی یہ چیز ہے تو اللہ کی تعریفوں کا لحاظ کرے کہ بے شمار ہیں اور جس بندے میں کوئی وصف ہے سو وہ اسی کی ایک ادنا بخشش ہے کہ ان نے اپنے بندے کو ایک تعریف کی چیز دی ہے رب العالمین پرورش کرنے والا ہے سارے جہانوں کا سوا خدا تعالیٰ کے جو جو چیز کے عالم میں ہے سب کی پرورش وہی کرتا ہے پرورش کچھ کھانے پینے پر ہی موقوف نہیں کھانا پینا بھی ایک پرورش ہے فرشتوں کی پرورش یہ ہے کہ اللہ ان پر ایسی عنایت فرماتا ہے کہ جس سے ان کا کمال بڑھ جاوے اور خوشی زیادہ حاصل ہو سو پرورش سے وہ بھی خالی نہیں جیسے کوئی کسی آدمی کو ایسا خوش کرے یا اس پر مہربانی فرمائے کہ وہ آدمی اس کے سبب تازہ فربا ہو جاوے یہ کھانا دینے سے بہتر ہے اور بڑی پرورش ہے اللہ کی عنایت اسی طور پر ہوتی ہے فرشتوں کی پرورش یوں ہی کرتا ہے رب العالمین کا وصف بڑا وصف ہے کیونکہ وہ پرورش کرتا ہے تمام جہانوں کی کہ جن کا کچھ پایان نہیں دوست دشمن بھلے برے کو بھوکوں کو بغیر سوال کے پالتا ہے جو ایسا رب ہو تو وہ البتہ سوال قبول کرتا ہے فائدہ جب مسلمان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تعریف ایسی کرے کہ اسے دل سے سمجھے اور تھیک جانے کہ اسی طور پر ہے اس میں کچھ تفاوت نہیں فی الحقیقت وہ ایسا ہی ہے تو اللہ اس پر متوجہ ہو کر اس کا جواب آپ ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں میں ایسا ہی ہوں اور اس بندے کو بھی جتاتا ہے اس جواب پر ہر ایک بندہ اپنے مرتبے کے موافق یا کلام سنتا ہے یا اسے الہام ہوتا ہے یا دل کو تسکین اور قرار اور خوشی اللہ کے متوجہ ہوتی ہے اور قبول کرنے کی پائی جاتی ہے حضور دل سے سمجھ کر سوال کرنے کے سبب یہ بات ہوتی ہے اس میں تفاوت نہیں ہوتا الرحمن الرحیم بہت رحم والا ہمیشہ کو رحم کرتا ہے جو شخص کہے رحم اور پرورش کرتا ہے اور اس سے ہر کوئی وقت بے وقت مانگے تو گھبرا جاتا ہے اور کبھی کبھی خفا ہو کر سخت کہنے لگتا ہے اور جھنجھلاتا ہے اللہ کا ایسا رحم اور ہمیشہ بہت اور ہمیشہ ہے کہ اس کو کبھی کسی کے مانگنے اور پرورش کرنے سے خفگی اور جھنجھلاہٹ نہیں آتی جتنا کوئی مانگے وہ اتنا خوش ہو اسی لیے اس نے الرحمن الرحیم فرمایا مالک یوم الدین مالک ہے جزا کے دن کا جزا کا دن قیامت ہے اور اللہ کی مالکیت ہمیشہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مگر ان دونوں میں اتنا فرق ہے کہ دنیا میں بظاہر اور بھی مالک کہلاتے ہیں گو وہ مالکیت عاریت اور ناپائدار ہے کیونکہ اصل مالک اللہ ہی ہے لیکن قیامت میں یہ عاریت کی مالکیت بھی اٹھ جاوے گی جیسے کوئی شخص کہ کسی زمیندار کی زمین میں رہتا ہے اور اس کا رائیتی ہو اور وہ شخص اس زمیندار کے غائبانہ باقی رائیت کے سامنے اپنے تئیں اس زمین کا مالک کہلاتا ہو تو وہ شخص جب زمیندار کے سامنے جاوے گا تب آپ کو ہرگز مالک نہ کہے گا اور وہ زمین اپنی نہ بتلاوے گا بلکہ اس زمیندار کے روبرو یوں کہے گا کہ میرا جان اور مال اور جورو اور لڑکے سب تمہارے ہی ہیں اور یہی حال ہوگا اس زمیندار کا وہاں کے راجا کے سامنے اور اس راجا کا کسی نواب کے روبرو اور اس نواب کا کسی بادشاہ کے سامنے قیامت کو سب کا حال اس سے زیادہ ہوگا مالے کے حقیقی کے سامنے سو اس طرح اللہ کی مالکیت اور بادشاہی اس دن آشکارا ہوگی اور سب پر کھلے گی سب اس کی مالکیت کا اقرار کریں گے کیونکہ اس کے حضور ہوں گے اور ہر بات پر اللہ کی طرف سے جواب ہوتا ہے جیسا اس کا بیان پہلے لکھا گیا جب یہ تعریف اور خوبیاں اللہ کی کرے تو اللہ سے اس کو جو معاملہ ہے سو کہے ایاک کا نعبدو تجھی کو پوجھتے ہیں ہم یعنی عبادت نری اللہ کی ہے عبادت اصل تعظیم کا نام ہے تعظیم کی دو طرح ہیں ایک وہ کہ خاص اللہ نے خاص اپنے واسطے مقرر کی جیسے نماز روزہ حج نماز کسی کے لیے نہ پڑھے روزہ کسی کے واسطے نہ رکھے سوا خدا کے اور جو کوئی سوا خدا کے اور کے واسطے کچھ بھی کرے شرک ہوتا ہے اور اس کے سوا تعظیم کرنی اس کو بھی اللہ کے واسطے ایک طرح خاص جانے کہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں ماں باپ کی تعظیم اور خدمت سب اللہ کے حکم سے بجا لاوے کہ اللہ کی مرضی ہے اس واسطے کرتا ہوں اس وجہ سے ساری تعظیم کی صورتیں اللہ کی ہو جاتی ہیں خاص کر کرس تعین اور تجھی سے اے چاہتے ہیں ہم اعانت کا بھی حال عبادت کا سا ہے ایک اعانت وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے جیسے رزق اولاد بزرگی مانگنی کسی سے یہ چیزیں مانگنی درست نہیں ہے اور کسی کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں اور ایک اعانت ایسی ہے کہ ظاہر ایک آدمی دوسرے سے چاہتا ہے جیسے پانی مانگنا کھانا پکوانا اس کو بھی اللہ کے حکم سے جانے تو یہ بھی استعانت اللہ سے ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اعانت چاہتے ہیں وہ بھی اللہ کی اعانت ہے جیسے کوئی امیر کہہ دے کہ پانی میرے خدمت گاروں سے مانگ لیجیو اور کھانا ان سے پکوا لیجیو پھر ان خدمت گاروں سے یہ کام لینے اس امیر کی عانت ہے اسی طرح ایک بادشاہ نے فرمایا ہو کہ میرے فلانے غلام کی ایسی تعظیم کیجیو اس غلام کی تعظیم بادشاہ کی تعظیم ہے اس وضع سے عبادت بمانہ تعظیم کے اور اعانت خاص خدا کے لیے سمجھے تو اس کہنے والے کا ایسا حال ہو جاتا ہے جیسے کسی کا غلام کہہ ہرگز اور در پر نہیں جاتا اور کسی سے کچھ نہیں مانگتا گو بھوک تکلیف میں مرے پر اس در سے نہ ٹلے اور سنا صفت اپنے مالک کی کرے ایسے غلام پر کتنا ہی مالک سنگ دل بکیل ہو اس کے دل کو بھی جوش اور رحم آ جاتا ہے اگر کہیں سے اس مالک کو نہ میسر آوے تو ایسے غلام کے لیے چاہتا ہے کہ کسی سے مانگ ہی دوں جب اللہ کی سنا صفت کر کر بندہ یہ کہتا ہے کہ تیری تعظیم کرتا ہوں تجھی سے مدد چاہتا ہوں اور اس کو دل میں جانچ لے کے یوں ہی ہے اور اللہ اس کے مطابق اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کا سچا ہونا فرماتا ہے جیسے پہلے بیان گزرا تو خود اللہ اس بندے کی طرف بڑا فضل کرتا ہے اور جس میں اس کی خوبی اور کمال ہو وہ آپ عنایت فرماتا ہے پھر اللہ نے آپ ہی اپنے کرم سے بتلایا کہ مجھ سے مانگا کرو یہ سب مضمون کہہ کر کہ ایسے مضمون کے پیچھے ایسے سائل کی دعا اور سوال کوئی رد نہیں کرتا خدا کے کرم کا تو کچھ پایان نہیں وہ کیوں رد کرے گا اور وہ دعا یہ بتلائی کہ اس دنکشراط المستقیم بتلا ہم کو راہ سیدھی شرات مستقیم سے اللہ کی رضا سمجھنا چاہیے اور چیز اس مقام پر سمجھنی لائق نہیں اس واسطے کہ جو کوئی کچھ مانگے کتا ہی خوب سے خوب مانگے اللہ کے خزانوں میں ہزار چند اس سے بہتر ہو سکتا ہے مثلا کوئی اللہ سے مانگے ایسی بہشت اس طرح کی حوریں مجھے ملیں اور ان حوروں کے بیان میں خوبیان اس کے خیال میں گزریں بلکہ ساری مخلوق کے خیال میں گزرے وہ سب کہیں اور اس کے مانگنے کے موافق ہیں اس حور کے آگے لونڈی سی ہو جاویں اس واسطے اچھا سوال یہی ہے کہ اس کی رضا مانگیے اپنی تجویز نہ کیجیے اس کی رضا سے جو ہوگا سو خوب ہوگا عورت اپنی تجویز بہت بہتر سے بہتر بھی کبھی پشیمانی اور پچھتاوا ہو جاتا ہے جب اپنی تجویز سے بہتر چیز اللہ پیدا کرتا ہے اور نظر آتا ہے اس وقت اس تجویز کرنے والے کو پشیمانی آتی ہے کہ میں نے اپنی تجویز سے زیادہ کیوں نہ مانگا اس لیے اصل مانگنا اس کی رضا کا ہے جو اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اپنے بندے سے راضی ہو جو چاہے اور جو گمان خیال سے باہر ہو وہ بخشتا ہے اور دیتا ہے اور اس کی ذات کا بھی تقاضا ہے اور رضا اس کی بے پایان ہے ہمارے پیغمبر کو اللہ نے وہ چیزیں دیں کہ کسی مخلوق کو نہ ملیں کیا کچھ کمال اور خوبیاں بخشیں پر اللہ کی رضا ایسی بے شمار ہے کہ مگنا اور اس دن اصراعت المستقیم ہر نماز میں ہمیشہ موقوف نہ ہوتا مدت العمر یہی حکم رہا کہ ہمیشہ سراط مستقیم مانگا کریں اور رضا خدا کی ہر اچھے کام پر ہوتی ہے اور اچھا کام کبھی برو سے بھی ہو جاتا ہے جیسے عدالت انصاف کسی بات میں کبھی کوئی کافر بھی کرتا ہے اور بعض کافر محتاجوں کو دیتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں انہیں جگہوں میں جہاں خرچ کرنا اچھا ہے ایسی باتوں سے اور کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے پر یہ رضا کچھ کام نہ آئے گی دنیا میں اللہ چاہے بدلہ دے پر آخرت میں ان کو کچھ فائدہ نہیں ہے جب اللہ کی رضا بعض اچھے کام کو برو سے ہوتے ہیں ان پر بھی ہووے ہے تو اس واسطے سرات مستقیم کا بیان بتلایا شراۃ اللہدینام علیہم راہ ان کی جن پر فضل کیا تو نے وہ لوگ پیغمبر اور صدیق اور شہید ہیں صالح ہیں حاصل یہ ہوا کہ اپنی وہ رضا ہمیں دے جو ایسے لوگوں کو دی نہ ویسی رضا کہ جیسا کسی اچھے کام پر باز برے لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ ان پر غصے بھی ہوتا ہے ان کی برائیوں سے اسی واسطے فرمایا غیر المغضوب علیہم نہ دے کہ جن پر غصہ کیا جیسے گناہ گار کے خدا کے غذب میں ہیں ہر چند کوئی کام ان سے اچھا بھی ہو جاوے کہ اللہ کی یہاں مرضی ہو بلغلین اور نہ گمراہ یعنی کافر ہر چند ان سے بھی کبھی کوئی کام اللہ کی رضا مندی کا ہو جاوے پر ان کی راہ بھی ہرگز نہیں مانگنا ان کے نصیب وہ رضا مندی نہیں کہ جو آخرت میں فائدہ دے